يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما وما منها من السماء یا نل اردو ما یوجوا وایام ایم ولو ملو نسی ملک ترجع النهار اردو النهار في یو لفی نہار بذات بہو صدق ماتی سداہ گزشتہ نشست میں ہم سور حدیب کی تیسری آیت پر گفتگو کر رہے تھے پہلی دو آیتوں کا بھی صرف ترجمہ کر لیجئے تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی ہے زبردست کمال حکمت والا اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے وہی ہے اول وہی ہے آصر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل اور وہ ہر شے کا عید رکھتا ہے اب ذرا جو بھی کچھ عرض کیا جا چکا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس کے, اس کے اب میں دوہراؤں گا نہیں لیکن یہ کہ اب ان الفاظ پر ذرا توجہ مرکوز کیجیے اس کے زمن میں جو حدیث ہے جس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو سنا دوں یہ حدیث حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسلم شریف میں بھی ہے مسرد احمد ابن حمل میں بھی ہے رہے اللہ اور ایک قاضی ابو ابویالہ یعنی ہیں انہوں نے بھی اس کو روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصل میں ایک دعا ہے حضور کی اللہ انتل الاول و فلح سے قبل الاخر شعیم و انتل آخر و فلح صبا کا شعیم الباطن انتل غاہر فلح اے اللہ تو ہی وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا اللہ تو ہی وہ آخر ہے جس کے بعد میں کچھ نہیں ہو ظاہر ہے تجھ سے بڑھ کر نمایاں کوئی نہیں اور اے اللہ تو ہی باطن ہے کہ تجھ سے زیادہ مخفی خوش ہے اب ان الفاظ پر جب آپ غور کریں گے تو ایک تو یہ کہ حدور کے اس حدیث کی تو اہمیت یہ ہے کہ اس نے گویا کے اس نہایت ثقیل اور نہایت دقیق اور نہایت مشکل آیت کو بہت سہل بنا دیا آسان بنا دیا کہ اس حدیث کے حوالے سے اس دعا کے حوالے سے ایک انسان بآسانی یہاں سے گزر جائے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ غور کرنے والے کے لیے شکالات موجود ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ الفاظ جو ہمارے پاس ہے ان کا اپنا ایک کونوٹیشن ہوتا ہے اور الفاظ چونکہ ہماری زبان کے ہیں ہمارے اپنے تصورات سے ان کا وجود ہوتا ہے جب ہم کسی شے کو کہتے ہیں یہ پہلی چیز ہے اس سے پہلے کچھ نہیں اس میں خامخا ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس شے کا اپنا کوئی نقطۂ آغاز ہے ہم کہتے ہیں یہ پہلا مکان ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس سے پہلے خلا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالی کے ذات کے بارے میں ہم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ اس کے وجود کی کوئی بگننگ بھی ہے کوئی نقطۂ آغاز بھی ہے اس سے پہلے کوئی عدم نہیں تھا لیکن اب ہم لفظ کہاں سے لائیں کسی ایسی ہستی کی تعبیر کے لیے کہ جو ہمیشہ سے ہو کوئی لفظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اصطلاح میں لفظ قدیم اختیار کرتے ہیں لیکن قدیم کے معنی پرانی شہر عام ہم لفظ کو استعمال کرتے ہیں بڑا قدیم شہر ہے اور بڑی قدیم تہذیب ہے اس کے یہ معنی تو نہیں ہوتے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں. یہ تو ہمیں اضافی طور پر جو ہے اصطلاح میں مفہوم داخل کرنا پڑا یہ ہماری مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مطلب کی تعبیر کے لیے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے ہماری زبان میں کہ جو ان کی صحیح صحیح تعبیر ادا کر سکے انتر آخر وہ ایسا با بادہ کا شہید بادہ کا اللہ کے بعد کا کوئی تصور ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے بعد کا تو کوئی تصور نہیں دے اللہ تو ہمیشہ نہ کوئی لمحہ کبھی ایسا تھا کہ جبکہ اللہ نہیں تھا اور اس کا پھر کوئی آغاز ہوا اس کے وجود کیا نہ کوئی لمحہ کبھی ایسا آ سکتا ہے کہ جبکہ اللہ کا وجود نہیں ہوگا لیکن کس حقیقت کو تعبیر کرنے کے لیے سادہ الفاظ تو وہی ہوں گے جو حضور نے اختیار کیے انتل الاول و فلح سا قبل کا شعیم انتل آخر و دوسری بات آپ غور کریں گے کہ ان الفاظ کے اندر اب خود ایک احتیاج موجود ہے یہ کوئی نسبت اضافی طلب کرتی ہے اول کس کا اول آخر کس کا آخر آج ہی میں غور کر رہا تھا کہ یہ الفاظ آئے ہیں اس خطبے میں بھی کہ جو حضور نے شعبان کے آخری دن رمضان مبارک کے استقبال کے ذمن میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تو اس میں اب رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ اس دی اول ہوں رحمت السط ہوں مقصرت الخر ہوں اتم مینندار اس مہینے کا اول یہ اللہ کی رحمت کا منظر ہے اس کا اوسط درمیانی حصہ یا اللہ کی مغفرت کا منظر ہے اس کا آخری حصہ وہ تو من النار آگ سے گردن کے چھڑا لینے کے مترادف ہے اگر اس کا حق انسان ادا کرے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے آگے کہ جنت اور دوزخ کے ماں بین ایک فصیل ہائک کر دی جائے گی بظور با بین ہوں یہ سوری لہو بابل بات ہوں کہ رحما و ظاہر و ہوں بن باطن کے لیے بھی نسبت درکار ہے کس شے کا باطن ظاہر کے لیے بھی نسبت درکار ہے کس شے کا ظاہر وہ شے جو ہے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو وہ ایک ہی شے ہو سکتی ہے کہ یہ کل سلسلہ کون و مکان یہ کل تخلیق کا سلسلہ اس سلسلے کا اول بھی اللہ ہے اس کا آخر بھی اللہ ہے اس کا ظاہر بھی اللہ ہے اس کا باطن بھی اللہ ہے لیکن چونکہ قرآن مجید وہ فلسفیانہ انداز اختیار کرنا نہیں چاہتا لہذا الفاظ وہ اختیار کیے ہیں کہ جس کو عام ایک بدو پڑھ کر اور زیادہ ہی اگر اسے کوئی دقت ہو تو اس حدیث نبی کے حوالے سے بڑی ہی سہولت کے ساتھ یہاں سے گزر جائے گا کوئی شکال نہیں آئے گا انتل الاول و قبلک س قبل کا فلیس بعدک انتل آخر و کا ظاہر و فوقک صفاؤ کا باطن باتن و فلح س دور کا لیکن حقیقت میں یہ سلسلہ تخلیق کا جس پہ میں پوری بحث کر چکا ہوں کہ یہ جو وجود ہے کائنات کا یہ سلسلہ تخلیق اس کے ساتھ ربط جو ہے اللہ کی ذات کا وہ اس کا غیر نہیں ہے ایک تصور ہمارے عوام کا یہ ہے کہ کوئی ایک جگہ ہے اللہ تو وہاں ہے اس کائنات میں اللہ نہیں ہے وہ اگر ہے بھی جیسا کہ اسی میں اگلی آئٹ میں آ رہا ہے ہوا ماکوم ایم آم وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو وہ صرف اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری باتیں سن رہا گویا کہ یہ مانی ہے یہ ایک تعویل ہو گئی اس کی جبکہ الفاظ میں ہوا با تم ایم آ خود تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو یہ تعویل جو ہے در حقیقت ان الفاظ کا آپ ادا نہیں کر رہی لیکن کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ ہے ہر آن ہے اسی لیے وہ جو انگریزی میں ایٹریبیوٹس آف گاڈ آتے ہیں اومنی پوٹنٹ الا کل شاہ قدیم اومنی شیئنٹ بے کل شاہ علیم اومنی پریزنٹ پرزنٹمین اماکم تم جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ تو یہ الفاظ بالکل کلیئر ہے کسی تعویل کی ہمیں گنجائش ہی نہیں یہی ہمیں کہنا ہوگا کہ جیسے اللہ کا ہاتھ ید اللہ ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ایسا ہاتھ نہیں ہے ضرور کوئی ہے کوئی حقیقت ہے جس کو تعبیر کیا گیا ہے لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے ہیں. یہ ہماری مجبوری وہ ہے کہ جو ہم اللہ کی ہر صفت کے بارے میں کل بیان کر چکا ہوں اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہی تو ہم جانتے ہی نہیں ہمیں کیا پتہ کیسے دیکھتا ہے اس کی اس طرح کی آنکھیں تو نہیں ہیں اس, کی اس کا دیکھنا جو ہے اس خارجی نور کا محتاج تو نہیں ہے ہماری تو بصیرت اگرچہ موجود ہے آنکھ بھی درست ہے لیکن روشنی نہ ہو تو ہم بھی دیکھ نہیں سکتے لفظ دیکھنا مشترک ہے ہمارے اور اس کے ماں بہن ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے لیکن یہ کہ ہمارا دیکھنا اس کا دیکھنا چاہسمت خاک لابا عالم پاک کوئی رویت کا جو ہے آس پاس کا قرب ہے ہی نہیں زمین و آسمان کا فرق تو ہر صفت کے بارے میں اس کے لیے میں آج آپ کو وہ شیر سنا رہا ہوں اے برطرز خیال و قیاسوں گمانو وہ ہر چگفتا ایم وہ سنید ایم وہ خادہ دفتر تمام گشتوں بپایا رسید ہو من ماں ہم چنا در اول مچھے کو مان گئے اے وہ ذات تبارک کا مطالعہ یہ جو ہمارے خیال قیاس گمان ہر شے سے ماورا ہے اے برطرس خیال و قیاس و گمان و ہم بس ہر چیز مفتا سنی دیں گا جو کچھ ہم نے پڑھا جو سنا جو ہم نے کہا اس سب سے تیری ذات بہت بلند بہت آلہ بہت ارفا ہے ہمارے پاس وہ نطخ نہیں ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جس میں ہم تیرے کسی وصف کو بیان کر سکیں دفتر تمام گشت دفتر مکمل ہو گیا ختم ہو گیا بپایاں رسید عمر عمر بھی اب آخری سرحد کو ہمارا سفینہ پہنچا ہوا ہے اور اس کے باوجود ماں ہم چنا در اول وس تو ماں دم ہم تو ابھی تیرے پہلی صفت کے بارے ہی میں پریشان اور متحیر ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شعور اور ادراک نہیں ہو سکتا اور وہ پہلی صفت کیا ہے متکلین کے نزدیک صفت اولین جو اللہ کی وجود ہے جو پانچ صفات اس کی سب سے بڑی سب سے اہم ہیں جس کی کہ شرح ہے بقیہ تمام صفات وجود حیات علم ارادہ قدرت اور کلام اللہ تعالیٰ کی یہ پانچ چھ صفات ہیں بعض لوگ اس میں سماعت اور بصارت کو شامل کرتے ہیں لیکن وہ سماعت اور بصارت بھی تو در حقیقت صفت علم کی شرح ہے تو یہ جو وجود ہے پہلا ہے صفات تو ظاہر بات ہے کسی وجود پر ہے وجود کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو ماں ہم چنا در اول بس میں تو مان جائے ہم تو پہلے بس کے بارے ہی میں متحیر ہیں پریشان ہیں ہماری عقل جو ہے وہ ہمارے ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے اب تیرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے یہ ہے اصل میں اول اول اول آخر اول ظاہر اول باطن اول آخر ظاہر باطن اس کائنات کا اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی وہ ہے جبکہ تجمن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے پس وہ اب اس کے بارے میں جو تشریحات ہیں وہ آپ سے میں ارض کر چکا ہوں اس میں جیسا کہ میں نے ارض کیا آپ چاہیں تو اسے خللِ دباب قرار دیں توحید وجودی کو اور, اور وہ بحدت الوجود کو لیکن کفر اور شرک نہ کہیں پینتھیزم ہماوس کہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے اور ہر شہ جو ہے وہ اللہ کا عین ہے اس سے مختلف ہے وہ نظریہ کہ وہ اپنی ماہیت وجود کے اعتبار سے تو وہ عین ہے لیکن جہاں تعین ہو گیا وہ عین ہو گیا یہ فلسفہ ہے ان کا اب اس کے بعد جو الفاظ آئے وہ ہوا بالکل شہری جب وہی وہ ہے ہر شے کا باطن وہی ہے کائنات کے اندر وہ در حقیقت کہیں دور نہیں ہے بلکہ جیسے کہ فرمایا گیا نہ اکرم ول حبلوری ہم تو انسان سے اس کی رگے جا سے بھی قریب کریں اب یہ جو الفاظ ہے قرآن مجید کے ان کا بھی تو حق ادا کرنے کی ضرورت ہے ہوا باکم میں ما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہو ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ ہم اس کی گناہ کو, کو نہیں سمجھ سکتے اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر آن موجود ہے ہمارے ساتھ یہ جہاں کہیں بھی ہم تھے وہ ہماری جگہ جہاں سے بھی ہم سے زیادہ قریب کریں تو جب وہ اتنا قریب ہے تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہر چیز کا گویا کہ خود ہی جس کو ہم کہیں گے چشمدید گواہ ہے یہ جو فرشتوں کی رپورٹیں ہیں اور جو نامہ امال لکھے جا رہے ہیں اللہ ان کا محتاج نہیں ہے ہوا پہ کل نے شاہ نہ لیے یہ دوسری بات ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بن ڈن اس کے لیے یہ فائلیں تیار ہو رہی ہے فرشتے لکھ رہے ہیں تاکہ کہیں اگر کوئی شخص چیلنج کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تو فقرا کتابک لو پڑھ لو اپنا یہ امال نامہ کفا بے نفسے کا بے کا یوم عالیہ کا حسیبہ ماں حجت کے لیے ورنہ اللہ تعالیٰ بذات خود سبھی ہے بزاط خود بصیر ہے ہوا ماکو میں نا ما تم جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے اس حوالے سے ہوا بے کل شائین علی وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جیسے کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ دو صفات ہیں اللہ کی جو بڑی بنیادی ہے بےکل شاین علی اور لفظ کل جو ہے یہی درحقیقت ہماری پناہ گاہ ہے باقی یہ کہ نہ ہم اس کی قدرت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کوانٹیٹیٹولی نہ اس کے علم کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کوانٹیٹیٹولی نہ ہی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کی قدرت کیسے ایکسرسائز ہوتی ہے اس کا علم کیسے اسے حاصل ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بس ہٹ کر ہم جانتے ہیں وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے ہر شے پر قابل چنانچہ ان آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صفت علم کو کتنی مرتبہ دوہرا کر لایا گیا ابھی اگلی آیت بھی دیکھیے حون نبی خلقت سماو آتے وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو یہ میں ارد کر چکا ہوں پہلی نشست میں آسمانوں اور زمین آسمانوں اور زمین آسمانوں اور زمین یہ قرآن کی مستقل تعبیر ہے کل قون و مکان کے لیے فلسفیانہ اصطلاحات کائنات قون و مکان یہ کچھ نہیں قرآن ان کو استعمال نہیں کرتا آسمان اور زمین عام آدمی بھی ان چیزوں کے مفہوم کو سمجھتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے کل سلسلہ وجود کل سلسلہ مخلوقات کل سلسلہ کائنات ہو لگی خلق السماوات سماوات میں لرزہ فیصد کرتے چھ دنوں میں اس نے تخلیق فرمائے آسمان اور زمین یہ مضمون قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے سات مرتبہ یہ کہ چھ دنوں میں تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی اللہ نے فرمائی ہے سات مقامات پر اس کی تکرار ہوئی جیسے کہ شاید یاد آیا ہو بعض حضرات کو قصے آدم و ابلیس بھی قرآن مجید میں سات مرتبہ دوہرایا گیا سورہ بقرہ بھی ہے سورہ آراف بھی ہے پھر سورہ ہجر بھی ہے پھر سورہ بنی اسرائیل ہے سورہ کہف ہے پھر سورہ تہا ہے پھر سورہ سعد ہے سات صورتوں میں قرآن مجید میں ذکر عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہ چھ دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی ہے ساتھ ہی مرتبہ کت کرا ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہاں دن سے مراد کیا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ہمارا دن مراد نہیں ہے ہمارا دن تو یہ اس سلسلے میں زمین کی ایک گردش جو ہوتی ہے اپنی محبر کے گرد اس سے وہ ہمارا دن وجود میں آتا ہے چوبیس گھنٹے کا دن اور رات یہ تو ہمارا دن ہے اس زمین کے اوپر رہنے والوں کا دن یہی لیکن یہ کہ یہ جو پوری گلیکسی ہے اس کا کیا دن ہوگا ہر شہ گھوم رہی ہے یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کل فی فلکی یس یہ اتنی بڑی ایسٹرانکل حقیقت ہے کہ اس کا واقعہ انسان ادراک کرے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ چودہ سو برس قبل یہ الفاظ آئے ہیں اس پر صحابہ نے کیا سمجھا ہوگا ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے آج اس کی حقیقت جتنی منکشپ ہوئی ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں یا کوئی شے ٹھہری ہوئی تو ہے ہی نہیں ذرے کو دیکھیں گے تو اس میں بھی وہ الیکٹرانس جو ہے مسلسل حرکت کے اندر ہے اور آپ اپنے سولر سسٹم کو دیکھیے تو ہر شہر جو ہے جیسے زمین کو کہا یہ زمین یہ فضا کی رقاصا رقص کر رہی ہے خود اپنے میور کے گرد بھی چکر کھا رہی ہے اور صورت کے گرد جو ہے تواف کر رہی ہے پھر یہ جو ہے اپنے تمام ان کو لے کر کو یہ کسی اور بہت بڑا جو ہے جو کوئی سٹار ہے اس کے گرد چکر لگا رہا ہے یہ تیسری حرکت ہے پھر یہ پوری گلیکسی حرکت میں ہر شے حرکت میں اور اس حرک کا جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک ہی لفظ ہمارے پاس جو پناہ گاہ ہے ہوا بےکل نشین علیم ہوا اللہ کل نشائین قدیر وہی لفظ کل ہے کلفی فلکی تو اب اس پوری کائنات کا دن کیا ہوگا قرآن مزید میں کچھ اور دنوں کا بھی تصور ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے کہ اس, اس, اس وہ جو مقدار ہے وہ یہاں مراد سمجھی جائے ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا دن ہے اس ہماری دنیا کے معاملات کی تدبیر جو وہ فرماتا ہے جیسے ہمارے ہاں بنتے ہیں یہ سیون پلین پلان ہے فائیو ایئرس پلان ہے اللہ کا ہزار برس کا جو ہمارے حساب سے ہزار برس ہوتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی تدبیر کا معاملہ طے ہو جاتا ہے یودب من المرا صبح مزارو جو الحفی یومن کانا مقدار ہوں الفسنتی مما تار اللہ تعالیٰ تبیر فرماتا ہے اپنے ابر کی آسمان سے زمین کی طرف پھر وہ لوٹتا ہے اس کی طرف اور یہ سارا سلسلہ ایک ہزار برس کا ہے اسی حوالے سے میں نے ایک مضمون حالی میں لکھا بھی تھا شاید بعض رات کی نگاہ سے گزرا ہو اسی حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی اکبر کے زمانے میں اور کہنے والے بڑے بڑے علماء تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ بڑے جغادری علماء جس کو اقبال کہتا ہے کہ جو قارو ہے لغت ہائے حجازی کے جس نے کہ بغیر نقطے کی تفسیر لکھ دی بہرحال وہی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہزار برس پورے ہو گئے شریعت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم اب دین محمدی کا دور ختم ہوا اب دین الہی کا دور شروع ہو رہا ہے یہ نیا دین ہے اسی ہزار برس کے حوالے سے ایک پچاس ہزار سال کا دن بھی آیا ہے قرآن میں اور اس کے بارے میں گمان یہ کہ وہ قیامت کا دن تھا سمیار جو الح ہے یوم ان کا اقدار ہو خمسی لال لیکن یہ ہے کہ یہ جو دن ہے کرییشن کے اس کے بارے میں نہ یہ ضروری ہے کہ آپ ہزار برس قرار دیں نہ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پچاس ہزار برس قرار دیں یہ کرییشن کا کوئی دن اپنی جگہ پر ہے جس کو ہم جو عام لفظ استعمال کرتے ہیں ساتھ ملین یہ کچھ شیک ادوار ہے کہ جس میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی خلقت سماوات ورد فیصد قطع ایامن اب ہے اصل لفظ اس آیت کی اصل جان سمت سوال یہ نہیں ہے کہ تخلیق فرما کر وہ علیحدہ بیٹھ گیا ہو بعض صوفیہ کا تصور بھی یہ ہے کہ اللہ تو اپنی ذات میں مگن ہے اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کیا ہو رہا ہے کائنات میں چنانچہ مشایین جو ہے جو بسم اللہ اولہ و اولرہ ہمارا جو سلسلہ کلام تھا جو ہاں منقطع ہوا تھا وہ یہاں پر کہ انسان کی وہی جو ذہن کی پستی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جیسے کہ میں نے اس سے پہلے مثالاً کہا تھا کہ ایک ایسی ترازو جو سنار کی ترازو ہوتی ہے جس میں کہ آپ تولے ماشے یہ تو تول سکتے ہیں لیکن تنو وزن اس میں نہیں تل سکتا صحیح بالکل یہ تعبیر ہے ہمارے تصورات ہمارے تخیلات یہ سب کے بڑے محدود ہیں ہمارے مشاہدات ہی سے وجود میں آئے ہیں مشاہدہ محدود ہے تو ہمارا تصور جو ہے تخیل جو ہے وہ بھی محدود رہے گا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو مطلق ہے اس کو تعبیر کرنا ہمارے لیے اپنی زبان میں محال ہے ناممکن ہاتھ میں سے اسی لیے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے جیسا کہ بڑے بڑے فلسفیوں نے دھوکا کھایا ہے اب جیسا کہ میں ارض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کریٹر تو ہے لیکن کریئیشن کے بعد اب اسے اس اسے کریئیشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اپنی ذات میں مگن ہے خود مستغنی ہے یہ بھی غنا کی ایک شان ہے بعض جو مشائین ہیں جو ارسطو کی منطق کے پیروکار ہیں وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ اللہ جزیات کا عالم نہیں ہے کلیات کا عالم ہے اور جدید سائنٹیفک جو گمراہی پھیلی ہے جو اس دور کا شرک ہے سب سے بڑا ایک شرک تو ہم لوڈ کر چکے پہلے انسانی حاکمیت کا تصور اس دور کا سب سے بڑا شرک انسانی حاکمیت دوسرا مادیت جو ہے اس مادیت نے اتنا ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ ہمارا تصور یہ قائم ہو چکا ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی اس معنی میں مانتا ہے کہ کریٹر تو وہ ہے لیکن کریٹ کرنے کے بعد اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے اس نے ایک سیٹ آف لاز بنا دیا ہے لاز آف فزیکل چینج لاز آف کیمیکل چینج یہ لاز بن گئے فزیکل لاز ہیں ان کے تحت یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے ہر لہجہ ہر آن اللہ کا فیصلہ اللہ کا عزم یہ ان کے تصور سے ماب ہے اس کو کہتے ہیں فلسفے کی اصطلاح میں اللہ کی تعطیل اللہ کو معطل کر دینا یعنی بنانے کے بعد اب وہ معطل ہے اسے اس کائنات کی جو ورکنگ ہے ڈے ٹو ڈے ورکنگ بلکہ مومنٹ ٹو مومنٹ ورکنگ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے قانون بنا دیا قانون آپ سے آپ چل رہا ہے یہ آٹومیٹک نظام ہے یہ نظام ہے جس کی مثال یوں سمجھئے کہ کسی فٹ بال کے پلیئر نے کک لگائی ہے اور اس گیند کو جو ہے وہ مومنٹم اس نے امپارٹ کر دیا اب وہ گیند دوڑ رہی ہے جا رہی ہے اسے روکے گی کوئی شے تو وہ باہر جو بھی زمین کے اندر فرکشن ہے اس کی وجہ سے رکے گی ورنہ وہ شے چلتی جائے گی اب وہ فٹ بالر جس نے کہ کک لگائی تھی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ تصور ہے آج اکثر لوگوں کے ذہنوں میں جن کے اوپر سائنس کی گرفت ہے کہ کائنات کا خالق تو اللہ ہے لیکن اب اس کا نظام جو چل رہا ہے وہ بس ایک سیٹ آف پرنسپلس ہے کچھ قوانین ہے کچھ فزیکل لاز ہے اس کے تحت کائنات خود بخود چل رہی ہے جبکہ ایمان جو ہمیں بتاتا ہے اور قرآن جو مارفت ہمیں اللہ کے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تخت حکومت پر متمکن ہے کنٹرول کر رہا ہے مدبر وہی ہے یودبر اس حد تک کے پتا تک جنبش نہیں کھاتا اس کے عزم کے بغیر یہ جب تک تصبر نہ ہو تو ایمان باللہ اور معرفت رب جو ہے وہ انسان کو حاصل نہیں اللہ معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے کہ کائنات کے اب چلنے میں اس کی تدبیر میں اس کا کوئی دخل نہ ہو بلکہ ہر لہزا ہر آن کو کنٹرول کر رہا ہے اس کا عزم ہے جس کے بغیر کے ایک پتہ بھی جنبش میں نہیں آتا